پلاسلے سعید سیدنا محمد والا آس رام کا ہدایت کی ایک رسی میرے مصطف میرے مستفے کفر کے اندھیروں میں رہی کل مختوم اقتصادی حالت اقتصادی حالت اجتماعی حالت کے تابع تھی اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور معلوم ہے کہ تجارتی و, و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں اور جزیرت العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار اور اوکا وغیرہ لگتے تھے جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دماغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھی وہ زیادہ تر یمن ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھی البتہ اندر عرب کھیتی باڑی اور گلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال وتا ہمیشہ وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے اخلاق یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خصیس و رضیل عادتیں اور وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششد رہ جاتا ہے مثلا کرم و سقاوت یہ اہل جاہریت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشار اسی کے نظر ہو گئے اس وسط کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی کی حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی کر دیتا ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیجت اور مانی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور کوریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل پکڑ کرتے تھے اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر پکڑ کرتے تھے اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فقر کی چیز تھی بلکہ اس لیے کہ یہ کرم ثقافت کو آسان کر دیتی تھی کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گرا نہیں گزرتا اسی لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت کرم کہتے تھے جاہنی اشعار کے دواوین پر نظر ڈالیے تو یہ مداح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا انتر بن شدت ابسی اپنے معلقہ میں کہتا ہے میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کی دھاری دار جام بلوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی اور منہ بند کے ساتھ تھا نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی ثقاوت میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتا اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے ان کا قیال تھا کہ یہ بھی ثقاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا اسے مسکینوں کو دے دیتے اسی لئے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے وفائے اہد یہ بھی دور جاہلیت کے اقلاق فاضلہ میں سے ہے اہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ بہرحال چمتے رہتے تھے اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی سمجھتے تھے اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسود شیبانی اور حاجی بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں ہانی بن مسعود کا واقعہ ہیرا کی بادشاہی کے تحت گزر چکا ہے سموائل کا واقعہ یہ ہے کہ امر القیس نے اس کے پاس کچھ ذرہیں امانت چھوڑی ہارس بن ابھی شمر لینا چاہا اس نے انکار کر دیا اور تیمہ میں اپنے محل کے اندر بند ہو گیا قلعے ہارس نے اسے گرفتار کر لیا اور ذرہیں نہ دینے کی صورت میں قتل کی دھمکی دی مگر سموائل انکار پر اڑا رہا آ کر ہارس نے اس کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا حاجب کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے علاقے میں قہد سالی پیش آئی اس نے کسرا سے اس کی عملداری کی حدود میں اپنی قوم کو ٹھہرانے کی اجازت چاہی کسرا کو ان کے فساد کا اندیشہ ہوا لہذا ضمانت کے بغیر منظور نہ کیا حاجب نے اپنی کمان رہن رکھ دی اور وعدے کے مطابق قہد ختم ہونے پر اپنی قوم کو واپس لے گیا اور ان کے صاحبزادے حضرت عطار بن حاجب رضی اللہ عنہ نے کسرا کے پاس جا کر باپ کی امانت واپس طلب کی جسے کسرا نے ان کی وفاداری کے پیش نظر واپس کر دیا و عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی وہ فور بھک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات جس سے زلط و احانت کی بو آتی شمشیر و سران اٹھا لیتے اور نہایت قریض جنگ چھیر دیتے انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قتل پروانہ رہتی عزائم کی تنفیذ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو مجد و ابتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو نزدیک قابل ستائش خوبی تھی مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہما وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادر الوجود تھی بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں اور داو سے واقفیت اور دوری اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی وہ فریب کاری اور بد اہدی سے دور اور متنفر تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتقب کیا گیا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات پیش آ جاتے تھے لیکن یہ فی نفسہ بڑی قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا اور غالباً ان اخلاق میں بھی ایفا عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گرا قیمت اور نفا بخش جوہر تھا کیونکہ اس وقت قاہرہ اور عزم مسم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے لیکن یہاں سب کا تذکرہ مقصود نہیں اللہ سلح اللہ محمد وار پیشکش پیش ڈرائیور